تمہارے امال تمہارے لیے سنوار دیگا گا اور تمہارے گنا بخش دے گا اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرمان برداری کرے اس نے بڑی کامیابی پائی